الفاتحا فلا فیشان حبیب ہی انمبا و ملا اکتحل یا منوس وجید ناؤ شفیح ناؤ حبیب ناؤ مولانا محمد المادن کرمارک اللہ رسول اللہ صلی اللہ, تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ الحمد للہ الحمد اللہ ودیال میسلا مولا سل موسلی مالا آئر نہ ہی اب ہین الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ سبحان الله صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النزير الحمد للہ لائق احترام علماء اہل سنت قابل قدر شامعین حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمۃمین شفیع المذنبین رسول کے رانی وقار محبوب پروردگار دیدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ صع علیہ وسلم کے دربار کو انوار میں گروز شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں کریے بلند آواز سے مولانا اللہماز محمد, اللہماز محمد اللہماز و بارک وم و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجماء خیر و بركت كے لیے اور ضرور شریف پہنی جی اللہ واركل سلات رسول اللہ سلاطیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات میرا بیان تو اہلیہ گوئندی نے بہت سنا ہے اور میرے لیے تو یہ اس اسٹیج ہے کہ جس اسٹیج پر آپ نے ابھی ماضی قریب میں محرم شریف کے پورے پروگرام کو سماپت کیا مجھے اب حیرت ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پر کس عنوان سے تقریر کروں اس لیے کہ کیسٹ بنانے والوں نے مکمل چون عنوان پر کیسٹوں کو تیار کیا ہے باغتی اور آگے عنوانوں پر یہ لوگ جاتے رہتے ہیں جلسوں میں اور پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس عنوان پر ہم نے کیسیٹ تیار کر لی ہے آپ کا نیا بیان ہونا چاہیے بہرحال یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ ان حضرات کو رب نے توفیق دی یہ بجائے گیت اور گانے کی کیسیٹوں کے عام کرنے کے یہ دینی پروگرام کی کیسٹیں آپ تک پہنچاتے ہیں دوست آئیے آغاز بیان سے پہلے اعلی حضرت عظیم البرکت آیتمن آیات اللہ موجزت موضات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان کی مقدس نات پاک کے کچھ اشعار سن لیجئے اعلی حضرت رب کی حمد کرتے ہیں تو بھی اپنے انداز میں انوکھا بیان لیے ہیں اور آقا کی تعریف کرتے ہیں تو بھی انوکھا بیان لیے ہیں آج جب لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں تو عجیب عجیب انداز سے تعریف کرتے ہیں کوئی کہتا ہے خدا وہ ہے جس نے آسمان بنایا چڑیوں کو پیدا کیا چہچہاہٹ عطا کی زمین کو پیدا کیا سمندروں کو پیدا کیا درختوں کو پیدا کیا آگ کی شولوں کو پیدا کیا لیکن اعلی حضرت جب رب کی تعریف کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں ترور تو وہ پرور ہے کہ جس نے اپنے حبیب علیہ السلاط و تسلیم کی تخلیق کی اور ہم غلاموں کو آقا کا امتی بنایا ربو ہے جس نے تجھ کو وہی ربو ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا بڑھلا اور ہمیں بھی کو میرے کو تیرا ستاؤں بتایا ہمیں بھی مگنے کو تیرا ستاؤں بتایا آپ ذرا غور فرمائیے اعلی حضرت عظیم البرکت مائی. عرض کرتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے یا رسول اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور ہمیں بھی مانگنے کے لیے آپ کا دروازہ بتایا ہم اگر کچھ مانگیں گے تو آپ کی بار سے مانگیں گے اور واقعی آقا ہی کی بارگاہ سے مانگو تب پاؤ گے کیسے پاؤ گے آقا کی بارگاہ سے بخش مانگو تو پاؤ گے نجات مانگو تو پاؤ گے اقتدار مانگو تو پاؤ گے عزت مانگو تو پاؤ گے دنیا مانگو تو پاؤ گے جو کچھ زندگی کے لوازمات سے مانگو تو پاؤ گے یہ آقا کا دربار ہے نبی کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور سب سے زیادہ جو آقا عطا فرماتے ہیں وہ بخشش عطا فرماتے ہیں نجات سرکار کی بارگاہ سے تو اور سب کچھ ملتا ہی ہے وہ قاصلیں نعمت ہیں رب کی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں نعمتا بات تج سنتویشان گیا نعمت بات تج سنتویشان گیا اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا تو رب کی نعمتوں کی قاسم ہے نعمتیں تو عطا فرماتے ہی ہیں میری سرکار بخش عطا فرماتے ہیں آتا بخش کیسے عطا فرماتے ہیں اس کو بھی حوالہ کی روشنی میں لے لو اور نزدی ذہن و فکر رکھنے والے بدماشوں سے میں जो چاہتا ہوں جو آج بڑے بھاری مفتی بنے گھوم رہے ہیں امریکہ کی یہ چیز مت استعمال کرو وہ چیز مت استعمال کرو آج تمہیں اس خطوے پر نگاہ گئی ہے تمہیں اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ چاٹنی چاہیے آج تم یہ فتوا دے رہے ہو لیکن جب اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا اور اعلی حضرت عظیم البرکت ملکہ وکٹوریا کا دور ہے تو اس دور میں وقت کے مجدد نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور اپنا قلم چلایا تھا کہ انگریزی غذا کی چیزوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے نادان آج تو امام محمد رضا کی چوکھٹ پر آیا آج جس بات کو تو اعلان کر رہا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس وقت اس بات کو اعلان کیا تھا جب بھارت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے انگریزوں نے رکھا تھا اور یہاں کے رہنے والے مسلم اور غیر مسلموں کو سب کی زندگی کو دشواریاں پیدا کر دی تھی اعلی حضرت عظیم البرکت نے تب یہاں کے لوگوں کو بیدار کیا تھا تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بات تو وہ نہیں مجھے کہنی ہے پیارے ورنہ وہ تاریخ کا چکا بٹا کھولتا کہ آپ یاد رکھتے سنو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نو آقا کی دارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چوکھٹ آپ کی ہے ہمیں مانگنے کے لیے دروازہ آپ کا ہے ہمیں سوال کرنے کے لیے یا رسول اللہ آپ عطا فرمائیں تو ہم پائیں گے حضرت ابو ہرارا رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا میں جو چیز سنتا ہوں بھول جایا کرتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ساخ فرمایا جاؤ فلاں دوا استعمال کرو جاؤ فلاں نسخہ استعمال کرو جاؤ فلاں جو جڑی بوٹی کھا لو نہیں آقا فرماتے بھول جاتے ہو ہایا رسول اللہ بھول جاتا ہوں آج جب کوئی شکایت کرتا ہے کسی ڈاکٹر سے کہ مجھے نسیان کی بیماری ہے میں بھول جایا کرتا ہوں نہ جانے کیسے کیسے ماجونات ان کو دیے جاتے ہیں گولیاں دی جاتی ہیں کانکے دی جاتی ہیں تاکہ دماغ مضبوط ہو جائے اور تم بھولو نہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ابو حیرا کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں آکا ارشاد فرماتے ہیں ابو حرارا آؤ سرکار کے قریب گئے آکا نے فرمایا ابو حرارا چادر پھیلاؤ حضرت ابو حرارا نے چادر پھیلا دیا نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دستے پاک کو پھیلاتے ہیں اور چلو بناتے ہیں جیسے کوئی چلو بنا کر کے کوئی چیز بھرے اور دوسری چیز میں ڈال دے ایسے میرے آقا چلو بناتے ہیں اور لیتے ہیں ڈالتے ہیں ابو ہرارا لے لو, لو ابو ہرارا لے لو, لو ابو ہرارا لے لو, لو اور اس کے بعد ان فرماتے ہیں سینے سے لگا لو اگر پہ ابو ہرارا بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے میرے چادر میں ڈالا اور میں نے اپنے سینے سے لگایا اسی تاریخ سے آج تک میں کوئی بات بھولا نہیں ہو سردار نے مجھے آتا فرما دیتا اب آلہ حضرت کا شرط ہو ایمان تازہ ہو جائے ہاں میں بھی مگنے کو تیرا آس اٹھا بات مجھے ہم دو ہے خدا یا اللہ اکبر آپ ذرا دیکھیے حضرت ابو ہرارا کو سرکار نے عطا فرمایا اسی لیے اعلی حضرت ابیم البر قطر کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ مان کے ہے نیند پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمت ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اللہ خالی ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ہاتھ ہے بلکہ خالی ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے صرف یعنی تولو چہانڈ کی نعمتیں صرف آقا کے ہاتھوں میں ہیں آقا عطا فرما میں اپنے دست پاک سے تو حال ہی ہوگا کہ ہاتھ جسم تو اٹھا گانی کر دیا اللہ خاص الام اللہ اللہ بھیگ کی بات آ تو پھر ارض کر دو سن ایمان تازہ ہو جائے میرے آقا بخشش عطا فرماتے ہیں میری سرکار کو رسال شریف کیے ہوئے تین دن کا عرصہ گزرا میرے آقا قبر انور میں تشریف فرما ہیں سرکار آرام فرما رہے ہیں مدینہ شریف کے دیہات سے ایک صحابی حاضر آئے ان کو یہ علم نہیں ہو پایا تھا کہ میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کی ملاقات حضرت مولا کائنات سے ہو گئی جیسے حضرت مولا علی سے ملاقات ہوئی عرض کرتے ہیں یہ مولا اے کائنات یہ بتاؤ یہ آقا کہاں ہیں کہاں ملیں گے اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں برسنے لگیں آپ کے آنسو گرنے لگے کی بچ جاتی ہے آپ کو دیکھ کر کے یہ صحابی بھی رونے لگے عرض کرتے ہیں مولا بتاؤ تمہیں سرکار کہاں ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اے آنے والے کیا تجھے معلوم نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا ہے آپ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھو جو تمہارے سامنے مورالی قبر دکھائی دو رہی ہے میں تمہارے آتا جلوا اثر ہے اتنا سننا تھا کہاں جائیں ہم نے بہت بڑا خط گنا کیا ہے ہم نے بہت بڑا ظلم اپنی جان پر کیا ہے یا رسول اللہ اور رج فرماتا ہے قرآن میں کہ محبوب मेरे बंदे जब अपनी چاندوں पर سلب کریں और तुम्हारी پارگا में اور تم ان کے لیے ہماری بار گاہ میں معافی مانگ دو تو کا مل جائے گا. یا رسول اللہ اب اپنے صحابی سرکار کے قبر انور پر گئے اور قبر شریف کی مٹی اٹھا کر سر پر رکھنے لگے اپنے منہ کو آس پاک پر رکھ دیا اور کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار اب ہم کہاں جائیں اسی کو اللہ حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں <متنی> کہ ساری جو کرے حال زار میں سر <متنی> یاد امتی جکر ہال دار میں نہیں کی خیر بشر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو Oh <laughs> اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فریاد امتی مصیبت میں کرے پریشانی میں کرے اور نبی کونین کو علم نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے سرکار کو علم ہے جب وہ صحابی سرکار کے قبر انور پر اپنے منہ کو رکھ کر کے رونے لگے اہوداری کرنے لگے تو قبر انور سے آواز آتی ہے جب موبیانی قبر ہی آواز آتی ہے جب تجھے بخش دیا گیا تجھے نجات کا پروانہ دے دیا گیا تکبیت اگیلے ہندوستان نارے تبدیل نارا ہمارا شرف ہو یہ رب جسن تجھ کو ہم تن کرم بانا بات آ گئی تو میرے آتا کیسے اتا کرتے ہیں پھر اس کو دیکھ لو سرکار کی عتا کس طور سے ہوتی ہے ایک سمانہ تھا کچھ مالدار لوگ گئے حج کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک غلام کو لیتے گئے جس غلام کا نام تھا برا وہ اپنی خدمت کروایا کرتے تھے جب حج سے فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ ان مالداروں کی حاضری ہوئی مدینہ طیبہ سے حاضری دینے کے بعد جب چلنے لگے تو کسی مالدار نے کہہ دیا برا یہ تو بتاؤ کہ حاجی ہو گئے ہو برا نے کہا ہاں کہا چل رہے ہو اگر تم سے کسی نے کہا کہ تمہارے حج کی سرٹیفکیٹ کیا ہے تو تم کیا پیش کرو گے تو برا نے کہا تم لوگوں کے پاس کون سی سنعت ہے تو کسی نے ایک ٹکڑا دکھا دیا کہا یہ ہم کو سند ملی ہے. برہ نے کہا تو ہم سنت کہاں سے لائے اپنے حج کی کسی نے اشارے سے کہا یہ گمبدے خزرا ہے یہیں سے سند لے آئے اب برا سرکار کی طرف چلے اور ادھر یہ لوگ سوچنے لگے ذرا برا کی عقل تو دیکھو ہم تو ذوق لے رہے تھے برا سے یہی اور ہی واقعی آکا کی دارگاہ میں مانگنے گیا ہے تو ذرا دیکھو یہ کیسے مانگتا ہے सरकार سرکار کی دارگاہ میں حاضر ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں میرا دل سے اثر رکھ اور نہیں طاقت پرواز نگر رکھتی ہےارگاہ میں رو یا رسول دارگاہ میں بھی امیر و غری دارگاہ میں بھی اور غم کا پک محسو کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے آتاؤں کو تو آپ نے حج کی سندتا پرو دی ہے میرے آتا مجھے بھی تو سندتا پر دارگاہ میں مانگ رہے ہیں میرے سرکار کا پرجائے کرم جوش پر آیا انور سے نبی اپنے دستوں پاکوں نکال <سؤال> لکھا ہوا ہے برہ بڑی ملنار برا ہنم سے آزاد ہے تج ہنم سے بڑی ہے برا نے پیسہ لیا کپڑا لیا اور جیسے برا آ کر کے پہنچتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ برا کے ہاتھ میں ایک ہرا کپڑا ہے پوچھا برا یہ کیا ہے برا نے کہا آتا نے مجھے یہ سمجھتا فرمائی ہے اور جب آکا لوگ لے کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے برا پری ملنار کو آج اب آج سے تو مالک ہے اب آج سے ہم تیرے غمام ہیں سرکار نے تجھ کو یہ برات کتا فرما دی ہے آقا نے تجھے جنت فرما دی ہے آقا نے تجھے مغفرت کا, کا فرما دی ہے تجھے جنت کی ڈگری مل گئی ہے یہ میرے سرکار کی عطا ہے اس طرح سے میرے آقا آتا فرمایا کرتے ہیں اب اعلیٰ حضرت کی ناف پہ ہو ایمان تازہ ہو جائے وہی رب جس نے تجھ کو ہم تنگ کرم بنایا اور ہم ہی مانگنے کو تیرا آس کا کر دیا تجھے ہم اللہ ہمارے استاد الحفاظ حضرت حافظ قاری الحاج غلامت قادر صاحب قبلہ محتم دارالحل سنت حنفیہ رضویہ طلابا وہ بھی تشریف فرما ہیں واقعی حضرت علامہ عبد الرحیم خان صاحب اور ان کے اسٹاف کے جتنے حضرات ہیں ان سب کی محبت کا نتیجہ بڑا عمدہ ہے ایسے ایسے لوگ جلوا فروز ہیں جن پر درسگاہوں کو ناز ہے میں نے ابھی قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلابت کرنے کا شرف حاصل کیا رب تعلش فرماتا ہے انا اکرمکم رنگ اللہ اور کارکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے جس کے دل میں سے زیادہ خوف الہی ہے علما اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد مومنین میں سب سے بڑا مرتبہ جس کا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریمانہ اخلاق ملاحظہ فرمائیے تو واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ پتہ لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے کہیں کوئی مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہے اگر اس طرح کے لوگ مل جایا کرتے تھے تو آپ ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول فرما لیا کرتے تھے جب دور فاروقی آیا تو دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ لگانا شروع کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے اور کہاں کہاں مجبوروں کی دیکھ کیا کرتے تھے پتہ چلا کہ پہاڑ کی ایک کھوہ میں ایک بیمار ایک مجبور پڑا ہوا ہے حضرت ابو صدیق اس کی دیکھ کیا کرتے تھے اور ہر روز اس کے لیے کھانا لے جایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج میں بھی اس کے لیے کھانا بھجواتا ہوں آپ نے جب کھانا اور کھانا اس غریب مجپور بیمار کے پاس رکھا گیا تو اس نے افسوس ظاہر کیا اور کہا ہائے افسوس ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا وہ سال فرما گئے کھانا پیش کرنے والے نے کہا اے مریض واقعی ان کا وسال ہو گیا ہے بتا تجھے یہ کیسے پتا چلا تو مریض ہے ایسے مجھے پتا چلا کہ جب امیر المومنین ابو بکر صدیق آتے تھے تو اپنے منہ میں مکما لے کر کے چباتے تھے اور اس کے بعد پھر میرے منہ میں مکما ڈالتے تھے کہ مجھے تکلیف نہ ہو آج جب صرف کھانا رکھا گیا تب مجھے اندازہ لگا کہ امیر المومنین اب دنیا میں نہیں ہیں اس طور پر مجھے کھانا بھیجا گیا ہے وہ کریبانہ اخلاق حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اسلام کے مزاج کو پہچاننے والوں سے میں ارد کروں گا کہ ذرا اسلامی مزاج کو پہ آپ پہچانتے چلیے کہ اسلامی رکھنے والوں نے اور اسلامی ماحول برپا کرنے والوں نے کس طرح سے اخوت و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے اور کس طرح سے محبت کے پیغام کو اپنی عملی زندگی بنا کر کے, لوگوں کے سامنے تیش کیا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں ان کی عملی زندگی مطالعہ فرمائیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے پیار کا پیغام صداقت کی بارگاہ سے کیسے ہمیں حاصل ہو رہا ہے اب آئیے آپ ذرا دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم نبی اللہ کو کون نہیں جانتا ہے جن کا روب و دب دب دب اتنا غالب تھا بات طاقتوں پر کہ ان کا نام سن کر کے گھبرا جایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم ہی کے تعلق سے نبی کونائن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راستہ پر چلتے ہیں جس گلی سے اس گلی سے شیطان نہیں چلتا ہے علماء ایک نقطۂ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کونین کا جب یہ فرمان ہے کہ عمر جس راستہ سے چلیں گے شیطان نہیں چلے گا تو حضرت عمر فاروق اعظم کا راستہ آپ کا متعدن فرما حضرت عمر فاروق اعظم کا راستہ ہے کہ نماز و تراویح بیس رقاب متعین فرما دیتے ہیں وہ اکی بیس نکات پرابی ہونا نہیں ادا کرے گا جو حضرت عمر فاروق اعظم کے راستہ پر چلے گا اور جو حضرت عمر فاروق اعظم کے راستہ پر نہیں چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو شریف کی روشنی میں متعدل کر لے اور آپ ذرا ملاحظہ فرما دے یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے اخوت و محبت کا پیغام کیا پیش کیا تھا آج حکومت کرنے والے اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے حفاظتی دفتہ لیے رہتے ہیں اور حفاظتی کی بنیاد پر بھی ان کے جان کے لیے خطرہ ہی خطرہ ایسے خطرات ہو جاتے ہیں یہ پوری ٹیم کی ٹیم حفاظت کے لیے لگ جایا کرتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن تاریخ اسلام برآمت پر باندھ گئے حکومت کرنے والوں نے کس انداز سے حکومت کی ہے اور حکومت کرنے کے بعد بتا دیا ہے کہ ہم حکومت تو بندوں پر کر رہے ہیں مگر ہماری نگاہ کے رحمت کی طرف لگی ہوئی ہے ہم اس کی ایمان میں رہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی سردی ہے رات کی تاریخی ہے چھایا ہوا ہے اپنے مکان سے نکل پڑتے ہیں رات کی تاریخی میں دیکھیں کہ مدینہ میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے مدینہ میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے مدینہ میں کوئی پریشان تو نہیں ہے محنت فکر نے فیصلہ کیا اے عمر مربن خطاب اگر قیامت کے میدان میں تم سے اللہ کے حبیب نے سوال کر دیا اے امر خطان مدینہ طیبہ پر میری امت پر نگران تمہیں کیا لیے بنایا گیا تھا کہ میری امت کا فلاں آدمی مجبور رہے وہ مصیبتوں میں گرفتار رہے اور تم آرام کرتے رہو وہ اپنے آقا کو جواب کیا دوں گا اس ذکر نے حضرت عمر فاروق کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دوڑا دیا ہے وہ مدینہ شریف کی گلیوں سے دوڑتے ہوئے مدینہ طیبہ کے ایک میدان میں نکل جاتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم جب میدان میں نکل کر کے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں ایک خیمہ لگا ہے خیمے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچے رو رہے ہیں نہ ہمیں کھانا دے دو کب کھانا دو گی نہ کب سے ہم پانی پی کر کے دارہ کر رہے ہیں ماں شہزادو گھباؤ نہیں ابھی تمہارے لیے ہمیں کب کھانا ملے گا ماں کہتی ہے بیٹا گھبراؤ نہیں حضرت امر پارو کے آدم کھلے دیکھ رہے ہیں وہ عورت یہ کہہ رہی ہے ہم بچے بلک بلک کر روتے روتے نیند لگ جاتی ہے ان کی آنکھیں بند ہوئی زبان بند ہوئی اور اپنے ہانڈی کو اٹھایا پانی زمین پر اٹ دیا اور ہانڈی کو اگر رکھ دیا اور ان کی ذمہ داری ہے کہ ہماری مدد کرے امیرین واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد بلط المال کے محافظ کو بلایا بلانے کے بعد رات ہی میں آپ نے کہا کھانے پینے کے اتنے سامان لے لو اس کا بوش بنا بوش بنایا جاتا ہے آدم اس کو اٹھا کر جب چلنے لگے تو امر اس کو میدان میں, کے کے میں بھی تو میرے بوجھ کو لے کر چلے گا قیامت, آآ قیامت آآ کے میدان میں بھی کیا تم چل سکتا ہے آنکھیں جھی جاتی ہے آنسو بہنے لگتے ہیں اگر تو امر تاروق آدم لے کر کے, اس کے پاس پہنچ گئے اس عورت کو سارا تازو سامان دیا اور فرماتے ہیں خاتون تم سویرے امین کے وہاں آ جانا تمہارا اور انتظام کر دیا جائے گا اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور اٹھانے کے بعد عرض کیا اے پروردگار عالم عمر ابن خطاب تو ایسے آدمی کو بننا چاہیے جو رات کی میں ہمارے کھانے اور پونے کا انتظام کر رہا ہے تب تک ہونا نے کہا خاتون پونے پہچانا نہیں عمر ابن خطاب امین نامین یہی ہیں اس عورت کی آنکھیں ہی جاتی ہیں اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگی پرور انامین کی زندگی اور بڑھا دے ان کی زندگی اور بڑھا دے اور جب تک ایسے لوگ رہیں گے اے میرے مولا کوئی بھوکا نہیں رہے گا کوئی پریشہ نہیں رہے گا کوئی مصیبت پھدا نہیں رہے گا اور میں آپ کو بتاؤں تارے خوف الہی کا معاملہ آپ اپنے ذہن وقت کو نظرا رکھیے آج ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے پولیس چوکی میں رشوت دیتے ہیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے وزیر کو رشوت دیتے ہیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کو رشوت دیتے ہیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم وہ میں چکر لگاتے ہیں تب بھی ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہے اور دوسرے دوسروں کے مار پر کس طرح سے نظر پڑا دیا کرتے ہیں لیکن ذرا اسلامی نظر و فکر کو ملاحظہ فرمائیے اور اسلامی نظر و فکر حکمرانی حکم کرنے والے خلیفے کی تاریخ میں تعالیٰ فرمائیے ایمان تازہ ہو جائے گا یہی حضرت عمر بن خطاب ہے خلافت کا دور ہے خلافت کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب ایک پہاڑی کے درمیان سے جا رہے ہیں اس پہاڑی کے درمیان میں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے آپ کو تاغ کی شدت لگ جاتی ہے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے اور اپنے پاس بھی پانی نہیں ہے کہ اگر تو عمر ابن خطاب دیئے. اس چرواہے کے قریب گئے نے چرواہے کو سلام کیا چرواہے نے سلام کا جواب دیا ارشاد فرماتے ہیں چرواہے سے اے چرواہے یہ تو بتاؤ کیا تمہیں پانی کا کوئی پتہ ہے کیا تم پانی ہمیں دے سکتے ہو چرواہے نے کہا نہ تو ہم پانی جانتے ہیں اور اتفاق کی بات کہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے ختم ہو گیا ہے اگر تمہر اتنے خطاط فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دوست مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ پیاس سے میری جان جانے والی ہے ایک کام کرو تم کہ اپنی بکری کا دودھ دے دو میری پیاس اور میری جان بھی بچ جائے اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے لیکن ایک بات میں بتاؤ تمہیں ان بکریوں کا میں چرواہا ہوں یہ بکریاں میرے پاس امانت کے طور پر ہیں اور بغیر اپنے مالک کے اجازت کے میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ہوں اب آپ نہیں سکتے ہو اور ہمیں بیچنے کی کب اختیار دیا ہے اور ہم بیچ کیسے ہم بیچ بھی نہیں سکتے ہیں ہم قیمت پر بھی تمہیں دودھ نہیں دے سکتے ہیں اور نہ قیمت پر اپنی بکری بھی تمہیں دے سکتے ہیں اللہ اللہ اگر تمری خطاب کہتے اچھا ایک کام کرو تم کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ پر بیچ دو اور تم ہم سے لے لو تمہارا بھی کام بن جائے گا ہمارا بھی کام بن جائے گا ڈرتے نہیں, نہیں ہو میں کیسے اس بکری کو بیچ دوں گا جب میں چلتا ہوں تو عرب کا طریقہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جب اپنے چرواہوں کو بکریوں کو دیتے ہیں چرانے کے لیے تو وہ بکریوں کو شمار کر لیا کرتے ہیں جب بکریاں گنتی میں ہے تو میں کیسے بیچ سکتا ہوں فاروق آدم نے فرمایا کیا کبھی تمہاری بکریاں پر بھیڑیے حملہ نہیں کرتے ہیں کیا بکریوں کو بھیڑیے نہیں لے جاتے ہیں چرواہی نے کہا نہیں بکریوں پر بھیڑی حملہ کرتے ہیں بکریاں غائب ہو جاتی ہیں جانور اٹھا لے جاتے ہیں آپ نے فرمایا تو تم کیسے جواب دیتے ہو مالک کو؟ کہا, ہم کہہ دیتے ہیں کہڑیا اٹھا لے گیا بکری کو ہمارا مالک مان جاتا ہے اگر تمر تاروق آدم فرماتے ہیں تو پھر تم یہی کہہ دینا کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ پر دوستوں اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو اٹھا لے گیا ہے چرواہا کہتا ہے واہ آپ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہم کو کتنے گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں میں جھوٹ بولوں امانت میں خیانت کروں اور جھوڑیے کے تعلق سے میں کہوں بکری آپ لے رہے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں بکری نہیں دوں گا آپ نے فرمایا سرواہا سن کیا جانتا ہے میں کون ہی بول رہا ہوں اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ خدا سے نا کرنے والا ایک ارب مرد مجھ سے بات کر رہا ہے عمر بال خفتاب نے کہا نہیں سرواہا یہ عمر بن خطاب ہو امیر المامین جنہیں کہا جاتا ہے چرواہ تنگ رہ گیا تو مرحاب اپنے دونوں ہاتھوں کتوا کے لیے اٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں پرور دیکار جب تک ہماری نگرانی میں اس طرح سے خوف خدا رکھنے والے چرواہے رہیں گے یہ اس میں امن وانگ رہے گا پریشانی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نارے تبدیل نارے اشارہ حکیب ہندوستان نارے تبدیل نارا رسالا ہندوستانی مداس پر تابج ہو رہا ہے آج ہندوستانی میزاف پر مذہبی پروگراموں پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پابندیوں کا معاملہ یہ ہو پیارے کہ ٹائم کی پابندی لگائی جا رہی میں آبزرو کرنا چاہتا ہوں تم سنیما پر پابندی نہیں لگا پا رہے ہو شراب کے ٹھیکوں پر پابندی نہیں لگ رہی ہے گندوں پر پابندیاں نہیں لگ رہی ہیں جس سے ہنوامان کو خطرہ ہو رہا ہے اس پر پابندیاں نہیں لگ رہی ہیں ایسی محفل سے تو ہنوامان کا پیغام چڑا چلتا رہے گا حکومت کرنے والوں کی جم نیتیں بدلتی ہیں تو ملک کا مزاج بگڑ جاتا ہے حکومت کرنے والوں کی جم نیت بدلتی ہے تو لوگوں میں بے درکتیں پھیلتی ہے حکومت کرنے والوں کا جب مزاج بگڑ جایا کرتے ہیں تو ملک امن و امان میں نہیں رہتا ہے بلکہ تباہی کی منزل میں چلا جاتا ہے تاریخ کی روشنی میں میں آپ کے ذہن کو کھولتا ہوا چلوں تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت محمود نبی ربی اللہ تعالیٰ نے جو ہندوستان کی سردمین پر آئے اور جن کے بھانجے حضرت غازی پاک مسود گہرائی چیزیں مہموک زور بھی نے ہندوستان میں پہلی بار دیکھا تھا گنے کی کھیتی کو انہوں نے ایک گنے کو ایک خادم سے توڑوایا اور توڑ کر کے جب ایک گنّا کھائے تو میٹھا لگا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ سلطان یہ گنا ہے شکر تیار کی جاتی ہے آپ نے کہا اس ملک میں اس کھیتی پر لگام زیادہ بڑھا دینی چاہیے تاکہ ملک کی آمدنی ہو جائے پھر جب آپ اسی को کو کھاتے ہیں تو की کی مٹھاس ختم ہے آپ کو حیرت ہو گئی کہ ابھی ابھی گنے کا یہی حصہ میں نے کھایا میٹھا تھا اور اب اس کے رس سے مٹھاس کیسے ختم ہو گئی ایک بوہا کسان سامنے پڑ گیا آپ نے کہا بابا ابھی ابھی میں نے اس گنے کو کھایا تو گنّا میٹھا تھا اور اب جب گنّا کھا رہا ہو تو مٹھاس کسان نے کہا گنا کھانے والے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے سلطان کی نیت بگڑ گئی ہے جب نیت بگڑتی ہے تو بے برکتی پھیلتی ہے اتنا سننا تھا محمود نبی اپنے دل میں توبہ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کھیتی پر لگا نہیں لاگو کیا جائے گا ورنہ کسانوں پر ظلم ہوگا اب جب پھر وہ گنا کھا رہے ہیں تو گننے میں رس ہے مٹھاس ہے ان کو لذت مل رہی ہے آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیجیے بے برکتی کیسے پھیلتی ہے آج کل ملک امن و امان میں نہیں رہتا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار اور دھندا کر رہی ہیں صرف بمبئی کی سرزمین لاکھ لڑکیاں دیر بار میں اپنی عزت کی فروشی کی دھندا کر رہی ہیں اس پر گھاڑی نگاہ نہیں جا رہی ہے ان ایاش خانوں پر پابندیاں نہیں لگائی جا رہی ہیں اور پھر کہا جا رہا ہے ہمارا ملک امر و امان کے خطرے میں پھنسا ہوا ہے ہمارے ملک میں برکت نہیں ہو رہی ہے ہمارے ملک میں تہیاں رہی ہے ہمارے ملک میں لڑکیاں جلائی جا رہی ہیں ہمارے ملک میں لڑکیوں کی بدنامی ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مادھ قریب میں لڑکیوں کا واقعہ نہیں تو ہو گئے کہ جرمن کی 32 لڑکیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جب بتیس لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ آخر اسلام کیا قبول کیا ہے تو ان 32 لڑکیوں نے حوالہ دیا تھا کہ مذہب اسلام ہم نے اس لیے قبول کیا ہے لوگوں نے کہا کیا کہ تمہیں تین عیسوی میں اطمینان نہیں تھا کیا تمہیں عیسوی میں مکان نہیں مل رہا تھا کیا تمہیں تین عیسوی میں چین و سکون نہیں مل رہا تھا تو ان لڑکیوں نے کہا سنو سنو تمہارے کے سارے لمازمات دینے عیسوی میں ہے مگر روح کی صفائی تین عیسوی میں نہیں مل رہی ہے روح کی تازگی میں نہیں مل رہی ہے روح کے اطمینان تین مل رہا ہے اس دکتہ دکتہ اس میں نہیں پا رہی ہوں ہم لوگوں نے جب تین محمدی کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ روح کے لیے صفائی اور کلبا چگر کے لیے اطمینان اگر ہے تو تین محمدی میں ہے اس لیے ہم لوگوں نے کلبہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا ہے وہ بتیس مرکیاں جب اپنے آپسوں میں جاتی ہیں تو قرآن اور پانی لے کر جایا کرتے تھے کہ وقت پر قرآن کی تلاوت کریں گے اور پانی سے نماز ادا کریں گے میں آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں مدہب اسلام کیا پھیلا ہے کہ نہیں مدب اسلام کیا دبا ہے دبا نہیں ہے था اسلام کل بھی پھیل رہا تھا اور है مدب इस्लाम نے بڑھائی دی ہے مذہبی اسلام نے بزرگی دی ہے مدھب اسلام نے عزت دی ہے مذہبی اسلام نے وقار دیا ہے مگر مذہب اسلام اعلان کر رہا ہے اور قرآن کا فیصلہ ہو رہا ہے ان اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر نہیں ہے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ادا تو پچ بنیاد پر ترقی نہیں ہو تمہارے لیے ادا تو پچ بنیاد پر تمہارے لیے بڑائی کا نہیں رکھا گیا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ سید ہو اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ خان ہو اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ انصاری ہو اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ ٹھاکر ہو اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ براہم ہو اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں اگر بڑائی ہے تو سے اسلام میں بڑائی ہے اور پیغام اللہ اللہ کو ملاحظہ کرو واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ لگنا چاہیے میدان ارفات میں حکمہ دیا تھا تو کتنا بڑا نظمہ تھا میدان ارفات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بوجھ صحابہ تھے یاد کم و بوجھ صحابہ کی جماعت موجود تھی میرے سرکار اوٹنی پر قیام فرما ہے اس وقت یہ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ نہیں تھا کہ آواز دور تک پہنچائی جائے یہ نبی کا موجودہ چاہیے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے رو رہا ہوں اب کسی किसी کو को किसी پر اور کسی اجبی کو کسی پر کسی کالے کو کسی گوڑے پر اور کسی گوڑے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک تم نے سے بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ رب کا خوف میں رکھ رہا ہے اور سرکار نے یہ تلاوت کی تھی. اللہ کی اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر رہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ندی کون کے پیغام پراپت پر کروان جائیے سرکار نے کس طرح سے اربی ادبی کے پک نکایا تھا ندی قومین نے کس طرح سے کالے اور گورے کے پک کو نکایا تھا اور تا تر صاحیت کے ماحول کو روپ کر کے بتا دیا تھا کہ بزرگی تمہارے لیے ہے بھائی تمہارے لیے ہے مگر خوف ملاحی کی بنیاد پہنانا لگائیے نارے تب بھی نارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ ذرا مزاج سمجھتے ہوئے چلیے اور دیکھتے چلیے کہ کی آج کس طرح سے بڑائی حاصل کی جا رہی ہے اور آج کس طرح سے بڑا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی سمجھتا ہے ہم کسی ملک کو تباہ کر دیں تو ساری دنیا ہمیں بڑا مان لے گی کوئی سمجھتا ہے کہ میں اقتدار حاصل کر لوں تو ساری دنیا ہمیں بڑا تسلیم کر لے گی کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ علم اصلیہ حاصل کر لیں تو ہم کو ساری دنیا بڑا تسلیم کر لے گی ہر مور پر اور ہر مزاج پر اور ہر موقع پر یہی ماحول پایا جاتا ہے ہر ذہنی فکر کی فیصلہ تا ہے کہ ہمیں بڑا مانا جائے اور ہمیں بڑا تسلیم کر لیا جائے لیکن اے تمہیں غور و فکر کرنا پڑے گا یہ دیکھئے شاعر عزیزی مبارک پور یہ بھی تشریف لائے میں ہی لا کہ سب سے پہلے آ کر کے بیٹھ گیا یہ سب حضرات بعد میں آ رہے ہیں سب کی ناطیں آپ سنیں گے الحمدللہ اور مستفیض ہوں گے کیا بتایا جائے پیارے نہ تم سدمے ہمیں دیتے نہ یہ فریاد ہم کرتے نہ کھلتے راز سر نئی رسمیاں ہوتی, ہوتی। یہ وہ ملک الحمدللہ جو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ملک کہلاتا ہے سلطان الہ غریب نواز کی بارگاہ میں کس کو کیا نہیں ملا ہے اللہ اکبر سرکار غریب نواز کے ملک میں امن و امان کا چراغ کل بھی جل رہا تھا آج بھی جل رہا ہے بے شک بتاؤ کیسے یہ امن و امان کا ملک ہے آؤ ذرا یاد کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے تاج اپنے ہجرے مقدسہ پر قیام فرما ہیں اور سرکار دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں پورب کی طرف کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آتا فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں اللہ اللہ عقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ غور سے سنا اور نجدی ذہن و فکر رکھنے والے بھی سن لیں آج جو اسلام کے ٹھیکہ دار یا نجدی حرام خور ذہن و فکر رکھنے والے بنے گھوم رہے ہیں ان حرام خوروں سے پوچھو سب سے زیادہ ہی حرام خور نجدی ہیں رسول اللہ کی شام میں گستاخی کرنے والے یہی ہیں ملک میں بد پھیلانے والے یہی ہیں جگہ جگہ فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے والی جماعت یہی ہے اس جماعت کو بند کیا جائے پابندی لگائی جائے تبلیغی جماعت کو روکا جائے جماعت رنگ پر پابندی لگائی جائے ان ساری جماعتوں پر پابندی لگا دی جائے تاکہ ملک میں امن و امان کا چناب جلتا رہے سنو ان ساری باتوں کو ذمہ داری کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر ہماری بات غلط ثابت کر دو دو تو چور کی سزا بغل مہی الدین سبحانی کی نصب کی برماش لا دو تمہاری تاریخ بھارت میں کھول کر کے رکھی جائے گی تو بھارت کا ایک ایک بچہ تمہارے منہ پر تھوک دے گا جتنے بڑے گستاخ تم نبیے کو لائن کے ہو آج چلے ہو پابندی لگانے کے لیے اس چیز کو استعمال نہ کرو کچھ لوگ جب کہتے ہیں سدھانی صاحب بریلی کی مولوی لوگ تو فتوا نہیں دیتے کہ یہ چیزیں نہ استعمال کی جائیں آپ کو معلوم نہیں ہے سب سے پہلے بریلی کے تاج ہی فکر دیا ہے کہ انگریزوں سے احتراف کیا جائے ان کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیا جائے آج تم چلے ہو اعلی حضرت کی بات کو دوہرانے کے لیے صحیح کہا آلہ حضرت نے کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھائیں ہیں من کی کھانے گرانے والے میں ارض کر رہا تھا کہ میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم حجر مقدسہ پر قیام فرما ہو کر دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں پوچھنے والوں نے ارج کیا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آتاش پرماتے ہیں میں نم کی طرف دیکھ رہا ہوں ہند کی طرف میں دیکھ رہا ہوں ہند سے مجھ کو وفا کی خوشبو آ رہی ہے علماء تشریف فرماتے فرما ہیں کہ ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا کی خوشبو یہی ہندا کے علم شاہ کرام ہیں ادھر غریب نماز ہیں ادھر تے بختیار کاٹی ہیں ادھر سے محمد ہیں ہے چراغِ تہ ہیں پہلی ہے ادھر کے شیخ بحران ہے ادھر پہ حضرت ہیں ادھر صدر شردا ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو ہندوستان کی سردمین پر رسیم اللہ کے لیے وفا کی خوشبو ہے سبحان, اللہ،, سبحان اللہ،, اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ میرے ارب کو آئی پوئے وفا جہاں سے میرے عرب کو آئی پوئے وفا جہاں سے میرا وطن رہی ہے میرا وطن رہی ہے, وطن رہی ہے تو یہاں پہ سرکار کے وفاؤں کی خوشبوئیں پائی جا رہی ہیں پیارے اس لیے ہندوستان ہمیشہ زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور پڑھاؤ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے سرکار اس کو بہتر فرماتے ہیں اور آقا جس کو بہتر فرما دے اس کو کون بدتر کرے گا سرکار جس کو اچھا کہہ دے اس کو کون خراب کر سکتا ہے اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے دم قدم کی بہار ہے سب کچھ آپ سے ہے یا رسول اللہ اور سارا جہان آپ پر نفار ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْفَلَاقِ السلام علیکم